عزیز بھائیوں اور بہنوں عقیدہ کتنا ضروری ہے عمل کس قدر اہم ہے زیادہ نیکیاں کرنا زیادہ برائیوں سے بچنا یہ کتنا ضروری ہے اس میں کوئی شک نہیں نیکیاں کرنی چاہیے برائیوں سے بچنا چاہیے لیکن ان باتوں سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ہم کس راستے پر چلتے ہوئے نیکیاں کر رہے ہیں اور کس راستے پر چلتے ہوئے برائیوں سے بچ رہے ہیں گاڑی کا چلنا گاڑی کا چلنے کے لائق ہونا گاڑی کی بریکیں ٹھیک ہونا یہ بڑا اہم ہے سفر کرنے کے لیے لیکن سب سے اہم یہ ہے کہ کیا وہ ٹارگیٹ کی ہدف اور ٹارگٹ اور منزل والے روڈ پر جا رہی ہے یا کسی اور روڈ پر جا رہی ہے؟ اگر جانا اسلام آباد ہے اور وہ جا لاہور کی طرف رہی ہے تو پھر اس کی ساری پھرتیاں اور تیزیاں اور اس کی چمک دھمک اور اس کا انجن کی درستی اور ٹائروں کا نیا ہونا یہ تیرے لیے نقصان دہائی سے بہتر تھا پنکچر ہو جاتی کھڑی ہو جاتی تو منزل سے دور نہ لے جاتی خراب ہو جاتی اس کی تیزی اور اس کی خوبی تیرے لیے نقصان دہ ایسے انسان غلط راستے پر چل کر پھرتیاں دکھا رہا ہو پیسہ لگا رہا ہو محنت کر رہا ہو سجدوں پہ سجدے کام کر کر کے تھک جا رہا ہو اور اس, کی اس کا منحج غلط ہو اس کا طریقہ غلط ہو اس کا راستہ غلط ہو تو اس کی تیزیاں اور پھرتیاں اس کی دن رات کی محنتیں یہ ساری کی ساری رائے گاں چلی جائیں گی اللہ فرماتے ہیں عاملت ناصبہ تسلا حامیہ عمل کر کر کے تھک جانے والے پھر بھی آگ میں جائیں گے من عین ان آنیا شدید گرم پانی پینے کے لیے دیا جائے گا لئی سلحم من دری کھانا بھی جہنمیوں والا دیا جائے گا لا يسمن ولا والا من جوع نہ وہ جسم کو طاقت دے گا اور نہ اس سے بھوکھ ختم ہوگی الیاد باللہ تو یہ کو نبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو بتا دوں کہ قیامت والے دن بدترین قسم کے ناکام اور فیل کون ہوں گے اللہ دینا تنیا جن کی نیکیاں دنیا میں رہ گئیں وہ ہم یا سبون سنا اور وہ یہ سمجھا کرتے تھے کہ ہم تو بڑا اچھا جا رہے ہیں ہم تو بڑا اچھا کام کر رہے ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ اس میں کیا حرج ہے اس میں کیا حرج ہے اس میں کیا حرج ہے, کیا حرج ہے؟ تو بھائیوں تھوڑا کر لیں اچھا کر لیں اور ٹھیک راستے پر چل کر کر لیں تو کل کام آ جائے گا ورنہ جو شخص ایسے سوال کا جواب دیتا ہے جو سوال پیپر میں موجود نہ ہو وہ جتنے چاہے کاغذ کالے کر دے کوئی نمبر نہیں ملتی تھوڑا لکھ لے آدھا جواب آتا ہے آدھا لکھ لے مگر لکھے سوال کے مطابق تو اس کے نمبر ملیں گے ویسے نمبر نہیں ملیں گے تو میں ارد کر رہا تھا کہ کس طریقے سے عقائد میں اور کس طریقے سے آمال اور عبادات میں اسلام کے ماننے والوں نے مسلمان کہلانے والوں نے فرقہ واریت کو فروغ دیا تو عقیدے میں تیسری چوتھی صدی ہجری تک بگاڑ شروع ہو چکا تھا بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ہی مسلمانوں کو کافر قرار دینا ان ظالموں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی کافر قرار دیا یہ عقیدے کی خرابی ہے یہ عمل کی خرابی نہیں ہے یہ خروج ہے یہ تکفیر ہے مسلمانوں کی ایک شخص مسلمانوں کو کافر کہے اور نماز پڑھے تو رفع و رجدین کرے یہ گندے عقیدے والا آدمی یہ اہل عدیث نہیں ہے بات سمجھے آپ یہ غلط عقیدے والا آدمی ہے مسلمانوں کو کافر کہے اور نماز میں رفول ادین کریں اور لمبے لمبے سجدے کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت میں ایسے لوگ آئیں گے صحابہ کرام تم اپنی نمازیں اپنے روزے ان کی نمازوں روزوں کے سامنے کم تر سمجھو تم سے زیادہ روزے رکھیں گے تم سے زیادہ نمازیں پڑھیں گے زیادہ ذکر اذکار کریں گے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں گے لیکن ان کا ایمان گلے سے نیچے نہیں اترے تو اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اللہ کہنے والے یہ بھی عقیدے کی خرابی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نعود باللہ دلہ باللہ کافر کہنے والے یہ بھی عقیدے کی خرابی ہے جو اس وقت شروع ہو گئی تھی پھر میں نے بتایا تھا آپ کو کہ جیسے جیسے عباسی زمانہ آیا اور ایرانیوں کی مدد سے اور بعد میں ترکی آ ان کی بغل میں یونان ہے یونان کی کتابوں کے درج میں ہو گئے تو فلسفہ علم القلام یہ مصیبتیں اسلام میں دار آئی جس کے نتیجے میں کلامی بحثیں شروع ہو گئیں کتاب و سنت کو چھوڑ کر پہلے لوگوں کا اسلام ثابت ہوتا تھا اللہ اس کے رسول کی بات سے اب ان کا اسلام ثابت ہوتا ہے عقل سے عقل کیا کہتی ہے تو جب عقل کا کام شروع ہو گیا عقل کو داخل کر لیا عقل سے اسلام شروع کر دیا تو پھر نتیجہ یہ ہوا کہ امت میں بدترین قسم کا انتشار آیا کتاب و سنت اور عقل کی مثال ایسے سمجھو جیسے آنکھ اور سورج آنکھ جتنی چاہے ٹھیک ہو سورج نہ ہو اندھیرا ہو تو آنکھ کام نہیں کرتی اور سورج جتنا چاہے آب و تاب کے ساتھ ہو آنکھیں نہ ہو تو نظر کچھ نہیں آتا کتاب و سنت نور ہے سورج ہے اور انسان کا دل اس کی عقل یہ اس کی آنکھ ہے اگر کتاب و سنت کو پڑھے مگر غور و فکر نہ کرے تو بھی اس کو راستہ نظر نہیں آتا اپنے دل کو اپنی سمجھ کو اپنے دماغ کو حرکت میں نہ لائے اور کتاب و سنت پڑھتا رہے اس کو ہدایت نہیں مل سکتی یہ سیدھے راستے پر نہیں چل سکتا اس کو راستہ سجائی نہیں دے سکتا یہ ٹامک ٹوئیاں مارے گا کسی کڈڈے میں گرے گا گمراہ ہو جائے گا راستہ گم ہو جائے گا اس کا لیکن اگر اپنی عقل اور اپنی آنکھیں بہت تیز ہو اس کی لیکن کتاب سنت سے روشنی حاصل نہ کرے تو بھی کسی کھڈے میں گرے گا ہدایت نہیں پا سکتا. تو جیسے ہی فلسفیانہ بحثیں عربی میں دار آئیں نتیجہ یہ ہوا کہ یہ بحث شروع ہو گئی کہ جو احادیث ہیں یہ تو راویوں نے بیان کی ہیں راوی کو بھول بھی سکتی ہیں لہذا عقل جو ہے یہ اس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ کے ان باتوں پہ راضی ہوتا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ امور جو غیب سے تعلق رکھتے ہیں جو صرف کتابوں سننے سے ثابت ہو سکتے ہیں وہ بھی اکل کے ساتھ ثابت کرنا شروع کرتے ہیں اب اللہ تبارہ کا تعالیٰ کہاں ہے تو اللہ سے پوچھو نا وہ کہاں ہے آپ کے پاس ایک لونڈی کو لایا گیا پوچھا گیا صحابی کہتے ہیں اللہ کے سلیہ سلاۃ السلام میری بکریاں چرا رہی تھی اس نے سستی کری اور ایک بھیڑیا میری بکری کو اٹھا کر لے گیا مجھے غصہ آیا میں نے اس کو تھپڑ مارا اب مجھے اس پہ ترس آ رہا ہے میں اس کو آزاد کرنا چاہتا ہوں آپ دیکھیں اگر تو یہ مومن ہے تو میں اس کو آزاد کر دیتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کا ایمان پرکھنے کے لیے سوال کیا وہ یہ نہیں تھا پڑھ لا کلم آتا ہے نہیں یہ نہیں پوچھا اچھا بتاؤ رب کتنے ہیں ایک ہے زیادہ ہے شرک تو نہیں کرتی یہ نہیں پوچھا بلکہ جو سوال الاحیات میں کیا جو توحید میں عقیدے میں سوال کیا وہ پہلا سوال یہ تھا این اللہ اللہ کہاں ہے کہنے لگی اللہ فی اللہ آسمانوں پر دوسرا سوال من آنا میں کون ہوں کہتی ہے انت رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم لونڈی ہے کتنا اچھا کیدا ہے اس کا یہ سوال اگر ہمارے ملک میں کیا جائے تو ننانوے فیصد لوگ فیل ہو جائیں نبے فیصد لوگ فیل ہو جائیں نس موجود ہے سنت صاف ظاہر موجود ہے نبے فیصد لوگ نہیں مانتے اللہ کا ہے کیوں عقیدہ یہ ہے کہ یہ حدیث سے ثابت نہیں ہوگا یہ ہماری عقل سے ثابت ہوگا کیا کہتی ہے عقل یہ کہتی ہے اللہ دیکھیں اوپر نیچے دائیں بائیں اور آگے پیچھے یہ چھ جہتیں ہوتی ہیں سکس ڈائریکشنز اور یہ ساری ساری کائنات ربیعت اللہ کی مخلوق ہے اوپر مخلوق ہے نیچے مخلوق ہے دائیں بائیں مخلوق ہے آگے پیچھے بھی مخلوق ہے اب اگر ہم کہیں اللہ اوپر ہے تو اوپر تو مخلوق ہے تو مخلوق کے اندر مخالق کیسے ہو سکتا ہے عقل نہیں مانتی اور اگر کہیں نیچے تو نیچے بھی مخلوق ہے اور خالق مخلوق میں کیسے ہو سکتا ہے پھر خالق محدود کیسے ہو سکتا ہے نیچے کے لفظ میں اور دائیں اور بائیں بھی مخلوق لہذا اللہ ہر جائی ہے ہر جگہ سمجھ آئی چاند تاروں میں تو مرگزاروں میں تو اے خود دالم کہاں سے بھاگے چاند تاروں میں گھسا دیا کہتا ہے مندر ٹا دے مسجد ٹا دے ٹا دے جو کچھ ٹہندا ایک بندے دا دل نہ ٹانگی آگے آئے ہے اکتیس میں پارے کی سب کو یاد ہوگی بولو یعنی اوپر نیچے تو مخلوق تھے اور وہ عقل کا تقاضا تھا کہ اس میں اللہ نہیں ہو سکتا تو دل میں اللہ تو دل کیا خالق ہے نو دو بلہ دل میں اللہ کہاں سے آ گیا آپ نے دیکھا روڈ پر دل بنا کر اس میں اللہ لکھا ہوتا ہے روڈ پر اس کے اشتہار لگائے ہوتے ہیں یہ کوئی فرسودہ اور سابقہ چوتھی پانچویں صدی کا عقیدہ صرف نہیں ہے یہ آج کے لوگوں کا بھی عقیدہ ہے اچھا بھائی اللہ ہر جگہ ہے تو جہاں گٹر ہے وہاں جہاں کچرا کنڈی وہاں تو سوچ میں پڑ گیا عقل ہے نا عقل سے سوچنا کتاب سن سے تو پرکھنا نہیں اچھا پھر اگر یہ بات ہوئی تو پھر وہاں تو نہیں ہو سکتا اللہ ہاں تو کھیت خلواڑ ہوگا کیاری پھول ہوں گے وہاں اللہ ہوگا اور جہاں کچرا کنڈی ہوگی وہاں نہیں ہوگا تو پھر نو اللہ چھنی ہوا اللہ تعالی کہیں ہے کہیں نہیں ہے ہاں یہ بھی تو بات غلط ہے تو پھر کیا کریں کیا اپنائیں کون سا عقیدہ ہونا چاہیے اللہ کے بارے میں تو پھر کہنے لگا نہ آگے ہے نہ پیچھے ہے نہ دائیں ہیں, نہ بائیں ہیں, کہیں نہیں ہے اللہ کہیں نہیں اس وقت ہمارے معاشرے کے نبے فیصد لوگوں کا عقیدہ یہ ہے اللہ کہیں نہیں ہے ہی نہیں جو کہیں نہیں ہوتا وہ ہوتا ہی نہیں اگر عقل سے ہی پوچھنا ہے میں کہتا ہوں بیٹے اس کمرے سے میری کتاب تلاش کرو وہ اوپر دیکھتا نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھتا نہیں ملتی تو کیا کہتا ہے کہ کتاب کہیں نہیں ہے جو چیز آگے پیچھے دائیں بائیں نیچے دا اور آگے پیچھے اوپر نیچے نہ ہو وہ کہیں نہیں ہوتی تو کہا اللہ لامکاں ہے اللہ لامکاں کا مانا کہیں نہیں اللہ کہیں نہیں نواز اللہ اکبر یہ بھی آپ نے سنا ہوگا لامکہ سے صدا ہوئی سوئے آسماں پھر چلے نبی بلا گلولا بکم الحلو ہاں سنا کبھی لامکہ سے صدا ہوئی یعنی اللہ نے لامکہ سے آواز دی تو پھر جانا بھی لام کہاں چاہیے تھا تو یو کہہ دو نا کہ اللہ لامکہ چلے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لامکہ چلے گئے ملنے کے لیے نہیں گئے وہ آسماں کی طرف ہے سوئے آسمان پھر چلے نبی اور اگر آپ آسمان کی طرف گئے ہیں تو پھر اللہ بھی اوپر ہی ہوگا جن کو ملنے کے لیے گئے تھے تو یہ چونکہ اکل ہے اور اکل ایار ہے اکل ناقص ہے کل تک لوگ کہتے زمین چپٹی آج کہتے گول ہے کل تک کہتے تھے سورج سٹیشنری ہے یہ رکا ہوا ہے جمع ہوا ہے ہلتا نہیں اب کہتے نہیں گھومتا تو عقل بدلتی رہتی ہے تو چونکہ عقل کے ساتھ عقیدہ ثابت کیا تو پھر وہ مخمسے سے پڑ گئے کوئی کہتا ہر جگہ ہے کوئی کہتا کہیں نہیں ہے ناود باللہ اور یہ عقیدہ وہ اہم ترین عقیدہ ہے جس کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو مومن کر فرمایا اور میں آج کہا اس کو آزاد کر دو یہ مومنہ ہے میں محمد اس کے ایمان کی گواہی دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے لا يحب الكافرین اللہ يحب المتقین اللہ متقین سے محبت کرتا ہے اب ہم نے اللہ کی صفات بھی عقل سے ثابت کرنی ہیں لہذا محبت جو ہوتی ہے وہ تو ایک مجبوری ہوتی ہے کسی سے محبت ہو جائے تو انسان وہ, وہ کام کرتا ہے جو عقل نہیں مانتی کوئی آفیسر اپنی بیوی بی کی سفارش پر ایسے ایسے تبادلے کر دیتا ہے جو وہ نہیں کرنا چاہ رہا ہوتا بیوی بی کی محبت میں بچوں کی محبت میں وہ, وہ, وہ کام کر دیتا ہے جو وہ روٹین میں نہیں کرنا چاہتا نفرت غصہ یہ بھی انسان کو مجبور کر دیتا ہے آپ کتنے لوگ آ جاتے ہیں جی میں نے طلاق دے دی وہ اصل میں گسے میں تھا مجھے پتہ نہیں چلا ہے نا تو غصے میں انسان وہ وہ آل فال بول دیتا ہے جو وہ نہیں بولنا چاہتا جس پہ بعد میں پشیما ہوتا ہے تو یہ تو منفی قسم کی صفات ہے لہذا عقل یہ کہتی ہے کہ رب کی نہیں ہونی چاہیے قرآن کہتا ہے غضب اللہ علیہ و لعنہم اللہ ان پہ ناراض ہوا اللہ ان پہ غذب کرتا ہے قرآن کہتا ہے واللہ حب المتقین اللہ متقین سے محبت کرتا ہے لیکن عقل کہتی ہے نہ اللہ میں غصہ ہے اور نہ اللہ تعالی میں محبت لہذا اکلامیوں کے تین قسمیں بن گئی ایک کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے نام ہیں ان میں جتنی اللہ کے اوساف ہے صفات ہے اس کو مانو ہی نہ کہو اللہ تعالیٰ رحیم ہے مگر رحم نہیں کرتا اللہ کریم ہے مگر کرم نہیں کرتا نو دبل اللہ بصیر ہے مگر دیکھتا نہیں اللہ سمیع ہے مگر سنتا نہیں یہ میں نے آپ کو شاید بتایا تھا کہ یہ جہمیہ ہے جہم بن صفوان کے ماننے والے اور اس کے بعد آ گئے موت عزلہ. یہ انہوں نے کہا جی اللہ کی کوئی صفت نہیں اللہ تمام صفات سے خالی نعود باللہ زیادہ صفات مانو تو زیادہ معبود بن جاتے ہیں ایک سمی رب ایک بصیر رب ایک کریم رب ایک غفور رب ایک رحیم رب اتنے رب یہ تو شرک ہے لہذا ایک اللہ مانو اور رب کا کوئی نام نہیں نام مان لو ٹھیک ہے اس پہ صفات کوئی نہ مانو کیونکہ یہ تعدد صفات سے تعدد ذات لازم آتی ہے یہ عقل کا تقاضہ ہے لہذا اللہ کی تمام صفات کا انکار کر دیا نو اللہ ارے ظالموں ایسا رب جو دیکھ نہ سکتا ہو بول نہ سکتا ہو جو رب سن نہ سکتا ہو وہ کائنات بنا کیسے لے گا اور اس کو چلا کیسے لے گا ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ بعد میں توبہ کر گئے تھے اپنے عقیدے سے انہوں نے کہا بھائی اتنی زیادتی بھی تو غلط ہے نا کہ اللہ تعالی کی ساری صفات چھین لی جائیں کم از کم اتنی تو اس کو اجازت دو نو کہ جس سے وہ کائنات کو چلا سکے تو انہوں نے کہا جی ہم سات صفات رب کی مانیں گے باقی کا انکار کریں گے سات صفات کون سی ہیں میں نے ان کو یاد کرنے کے لیے ایک مثال بنائی ہوئی ہے میں نے بنائی ہوئی مثلا میں لیٹا ہوا تھا کمرے میں باہر شور ہوا طالب علم شور کر رہے تھے میں اٹھا اٹھ کر دیکھا دو طالب علم شور کر رہے ہیں تین چار میں نے ان کو ڈانٹا اور کہا خاموش ہو جاؤ جاؤ جا کر کے آرام کرو اتنا کام کرنے کے لیے جتنی صفات چاہیے ہیں اتنی مانتے ہیں باقی سب کا انکار اتنا کام کرنے کے لیے سات صفات چاہیے کم از کم نمبر ایک میں زندہ تھا تو ہی سنا شور سنا تو حیات حیات مانتے ہیں نمبر دو میں نے سنا تو سماعت مانتے ہیں نمبر تین میں نے ارادہ کیا کہ اٹھ کر دیکھوں باہر کیا ہو رہا ہے ارادہ مانتے ہیں نمبر چار طاقت ہمت تھی تو اٹھانا بیمار بڈا ہوتا تو نہیں اٹھ پاتا تو طاقت قوت کو مانتے ہیں کتنی ہو گئی اس کے بعد کہتے ہیں کہ دیکھا کہ کیا ہو رہا ہے تو آنکھوں نے بتایا کہ دو لڑکے لڑ رہے ہیں آپ اس میں تو بسارت مانگتے مانتے ہیں آنکھ نے وہ تصویر دل کو بھیجی کہ تو دل میں علم حاصل ہوا کہ دو لڑکے لڑ رہے ہیں تو علم مانتے ہیں اور میں نے کہا خاموش ہو جاؤ تو کلام مانتے ہیں یہ سات صفات مانتے ہیں باقی ساری صفات کا انکار کرتے ہیں یہ سب مصیبت کب شروع ہوئی جب فلسفیوں کی کتابوں کے ترجمے ہوئے اور مسلمانوں نے اسلام دین اللہ اس کے رسول سے لینے کی بجائے اپنے عقل سے لینا شروع کر اور جو اللہ تعالی کی کلام ہے اس میں بھی پھر ایسا گندا عقیدہ ہے کہ وہ ماننا نہ ماننا برابر ہے مثلا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نوز اللہ کلام نفسی ہے اللہ جب چاہے نہیں بول سکتا یعنی میری تقریر اگر آپ کے موبائل میں ہو جب آپ اس کو پلے کرو گے تو آواز آئے گی نا ویسے تو وہ ایک ڈاٹا ہے معلومات ہے تو کہتے اللہ تعالیٰ کی کلام ڈاٹا ہے معلومات ہے جب چاہے نہیں بول سکتا نا تو تو کلام کا بھی حقیقت میں انکار ہی کرتے ہیں اور قرآن حکیم میں جتنی ربیعد جلال کی صفات آئیں گی ان سب کو ان سات سوراخوں سے گزارتے جہاں آئے گا اللہ تعالیٰ متقین سے محبت کرتا ہے کہیں گے اللہ متقین سے خیر کا ارادہ رکھتا ہے ارادہ تو مانا نا انہوں نے خیر کا ارادہ رکھتا ہے جہاں آئے گا اللہ تعالیٰ یہودیوں پہ غذب کرتا ہے کہیں گے اللہ ان کے ساتھ شر کا ارادہ رکھتا ہے غذب نہیں مانیں گے اور قرآن حکیم کے ترجمے اور تفاثر جو اردو میں موجود ہیں ان میں جا کر دیکھ لینا یہ والی آیات اگر آپ دیکھنا چاہو کہ لکھنے والے کا عقیدہ کیا ہے تو آپ یہاں سے اس کو پکڑ سکتے ہیں سورہ ملک کی پہلی آئے تبارک کلزی بے دل ملک پاک ہے وہ داد جس کے ہاتھ میں اللہ تعالی کی بندے جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے ملک ہے تجمہ کریں گے جس کے قبضۂ قدرت میں ملک ہیں قدرت تو مانا نا طاقت قدرت میں نے بتایا ساتھ میں سے ایک ہے تو کہ قبضہ قدرت میں ہاتھ نہیں مانیں گے اللہ کے ہاتھ کا انکار کریں تمام صفات کا انکار کر کے ان سات سوراخوں سے گزاریں گے باقی سب کا انکار کریں گے ایک دم میں نوائے وقت پڑھ رہا تھا تو نور بصیرت کے نام سے کالم لکھا ہوتا ہے سرے راہے کی بغل میں اب آپ سمجھو کہ یہ تو کوئی چوتھی پانچویں ہجر ہجری کی باتیں کر رہے ہو نہیں وقت کے کال میں میں نے خود پڑھا وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کی ساری صفات ہم نہیں مانتے صرف سات مانتے اور وہ یہی ہے ان کو ہماری زبان میں سبیا بھی کہتے ہیں کہ سات صفات کو ماننے والے اور ان کو اشاعرہ بھی کہتے ہیں اشاعرہ کیونکہ ابو الحسن اشری کے ماننے والے ہیں ابلسن شری رحمتہ اللہ علیہ وفات کے وقت طائب ہو گئے تھے کام میں جو بولتا رہا غلط بولتا رہا مگر ان لوگوں نے ان کی وفات کے بعد ان کا فرقہ بنایا دوسرے اٹھے ماتری بھی ان سب کے ایمان میں اختلافات ہیں ایمانیات میں اور ایمان صرف کوئی کہتا ہے صرف کال ہے کلمہ پڑھ لینا ایمان ہے دل میں ہو یا نہ ہو دوسرا کہتا ہے دل میں ہو اور زبان سے بولے تو ایمان ہے تیسرا لیکن صحیح بات یہ ہے کہ دل میں بھی ہو زبان پر بھی ہو اور عمل سالح بھی اس میں ہو نیکی کرنے سے ایمان بڑھتا ہے برائی کرنے سے ایمان کم ہو جاتا ہے مگر وہ کہتے ہیں ایمان میں عمل کا کوئی دخل ہی نہیں ہے کوئی جتنا بڑے سے بڑا گناہ گار ہو اس کا ایمان اور جبریل امین کا ایمان برابر ہے اس لیے کہ عمل کا کوئی دخل ہی نہیں نہ یہ کم ہوتا ہے نہ بڑھتا ہے جبکہ قرآن کہتے ہیں جب ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہوئے خطبہ سنتے ہوئے ایمان بڑھ جاتا ہے ہٹی دکان پر ایمان کم ہو جاتا ہے ہم اس بات کو محسوس کرتے ہیں مگر وہ اس کا انکار کرتے ہیں کہتے ہیں ایمان زیادہ نہیں ہو سکتا نہ کم ہو سکتا تو ماتریدیا نے بھی یہی سات صفات مانی آٹھ ایک صفت کا اضافہ کیا بولے تکوین اللہ کہتا ہے کون ہو جاتا ہو جاتا ہے یہ بھی اللہ کو ضرورت ہے بھئی یہ بھی مان لو ناود سات اشاعرہ والی اور ایک صفت تکوین یہ بولے اس کا اضافہ ہے یہ آٹھ صفات ہم مانتے ہیں اور میں پہلے بتا چکا کہ جو کلام کی صفت ہے یہ وہ مانتے ہیں مگر انکار جیسا مانتے کہتے ہیں اللہ تعالی کی کلام جو ہے وہ الفاظ اور آواز والی کلام نہیں ہے الفاظ اور آواز والی کلام نہیں ہے وہ تو کلام نفسی ہے جیسے یو ایس بی میں ڈاٹا ہوتا ہے یا آپ کے موبائل میں کسی کی تقریر ہوتی بلیک کیے بغیر وہ جو کیفیت ہے وہ ہے اللہ کی کلام نوز باللہ یہ سارا گٹ رقیدہ کہاں سے آیا جب انہوں نے کتاب و سنت کو چھوڑ کر اپنی عقل کے ساتھ اسلام ثابت کرنا شروع کیا دین ثابت کرنا شروع کیا اس وقت جو آپ کے معاشرے میں نظر آتا ہے جو آپ کے اڑوس پڑوس میں پورے سب کانٹیننٹ میں بنگلہ دیش سے لے کر آگے تک بلکہ برف بخارا سمرکند اور آدر ترکمانستان ان سب علاقوں میں یہی عقیدہ اپنایا گیا ہے پہلے عمل میں عقیدہ ایک رہا عمل میں چار پانچ اماموں کو مان کر امت کو چار پانچ پر تقسیم کر دیا گیا عبادات میں امال میں عقیدہ سب کا ایک ہی تھا اگر کوئی حنفی عمل میں تھا تو سلفی عقیدے میں تھا اگر کوئی شافعی عمل میں تھا تو سلفی عقیدے میں تھا اگر کوئی مالکی تھا عمل میں تو عقیدے میں وہ سلفی تھا لیکن جب یہ فلسفیانہ باتیں عقل پرستی کی باتیں اسلام میں در آئیں اس کے بعد پوری امت کی حالت یہ ہو گئی کہ وہ کچھ لوگ اس سیلاب کے سامنے کھڑے رہے ہم اپنا عقیدہ وہی وہ رکھیں گے جو صحابہ کرام والا ہے ہم نہیں چینج کریں گے تو وہ ہو گئے ان کا نام بدلتے بلتے پہلے جب حضرت علی کے ساتھ شیعہ کے لوگوں نے اپنی نسبت کی شیان علی تو باقی سنی کہلائے سنیوں میں جب یہ مختلف قسم کے فلسفیانہ بحث علم الکلام علم الجدل علم المنطق علم الفلسفہ یہ آ گیا تو کچھ اصحاب الرائے اور کچھ اصحاب الحدیث ہو گئے وہ یہ تو کتاب و سنت کو ماننے والے ہیں اصحاب الحدیث اور یہ رائے اور اکل پرستی والے ہیں یہ اصحاب رائے ہو گئے عقیدے میں اب یہ ہو گئے عقیدے میں اصحاب رائے اور عمل میں کوئی شاف کوئی مالکی کی کوئی اور اکثر تو اہناف اصحاب رائے کہلائے اس میں اس کے بعد یہ ہوا کہ جب ترکی کی بغل میں, میں آپ کو بتایا کہ قدیم تہذیب تھی یونان کی اور ان میں وہ تھی رہبانیت عیسائیوں میں ترک دنیا دنیا کو ترک کرنا اور تھوڑے کپڑوں میں تھوڑے کھانے کے ساتھ گزارے کرنے شادیاں نہیں کرنی یہ جو رہبانیت تھی وہ سوفیت کے نام پر مسلمانوں میں آگئی اور آج بھی ترکی رقص صوفی رقص ترکیا سے آتا ہے اور یہ قبر اور قبر پہ بیٹھنا مجاور بننا اتر کے دنیا وہاں جا کر چلے کاٹنا اور خان کا ہی نظام چلانا یہ سب چیزیں وہاں سے اس میں آ گئی تو پہلے تھے امان اور امان اور عبادات میں ہنفی اور عقیدے میں سلفی اب ہو گئے عقیدے میں عقل پرست پھر ہو گئے عقیدے میں صوفی عقیدے میں صوفی اور عمل میں حنفی اور صفات کے باب میں اشری اور ماتری دی سات صفات ماننے میں اشری اور ماتری دی اور اس کے بعد پھر جو ڈٹے رہے کہنے لگے ہم تو نہیں مانتے جو کچھ بھی دنیا میں ہو رہا ہے ہم نہیں مانتے ہم اسی اصل پر ہیں ہم اپنے اور اپنے نبی کے بیچ میں کسی تیسرے کو کھڑا نہیں کرتے تو وہ اسحاب الحدیث اور اصحاب رائے کے بعد جو ان کی آہستہ آہستہ تقسیم ہوتی گئی تو وہ بن گئے حدیس اور دوسرے بن گئے مختلف ناموں کے ساتھ پھر کسی نے ایک بندہ اپنے اور اپنے نبی کے بیچ میں کھڑا کیا تو اس کے نام کا فرقہ بنایا عمل میں ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا فرقہ بنا لیا اور عقیدے میں ابو حنیفہ رحمت اللہ, اللہ کو یہ لوگ نہیں مانتے اور کتابوں میں بہت لکھتے ہیں اس پر یہ کوئی راز کی بات نہیں یہ کوئی چوٹ نہیں یہ کوئی تانا نہیں وہ اس بات کو برمنا بیان کرتے اور کتابوں میں لکھتے ہیں کہ ہم عقیدے میں ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو فالو نہیں کرتے عقیدے میں کس کو فالو کرتے ہو بھائی بتا دیا آپ کو صفات میں کوئی اشری ہے کوئی ماتوریتی ہے اور تصوف میں جو دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں وہ نقش بندی ہیں زیادہ اور جو بریلوی سے تعلق رکھتے ہیں وہ قادری اور چشتی ہیں زیادہ تو ادھر سے پیچھے سے قادری اور چشتی کا سلسلہ شروع کیا بیچ میں احمد رضا خان بریلوی کو مانا تو وہ بریلی شہر سے تعلق رکھتے تھے اس لیے بریلوی ہو گئے یو کا شہر دیوبند وہاں پہ مدرسہ تھا وہاں سے فارغ ہوا ہے تو یہ دیوبندی ہو گئے ہمارے ہوتے تھے پیر بدی راستی رام تو لا لے سندھ میں کسی سے پوچ... کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا ہے کہنے لگے مسلمان ہوں نہیں مسلمان تو مطلب یہ کہ دیوبندی ہو یا بریلوی ہو تو کیا ہو تو کہنے لگے سندھی ہوں سندھی تو ہم بھی ہیں ہم تو آپ سے اپنا فرقہ پوچھ رہے ہیں کہنے لگے بریلی بھی شہر ہے وہاں کا والا بریل بھی کہنے لاتا اور دیوبند بھی شہر ہے وہاں کا والا دیوبند ہی کہلواتا ہے اور میں سندھ سے ہوں تو میں سندھ ہی کہنے لاتا تو اس طریقے سے امت تار تار فرقہ در فرقہ بڑھتی بڑھتی چلی گئی اور بعد میں حالت یہ ہے کہ پھر ان میں اب دیکھو ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا ٹائٹل ایک ہونے کے باوجود نیچے سب ٹائٹل چونکہ مختلف ہے اس لیے وہ اس کے پیش نماز پڑھنے والے کو کافر اور بیوی بی کو طلاق سمجھتے نکاح توڑ وہ اس کے پیچھے نماز پڑھنے والے کے نکاح توڑ دیتے ہیں اور پھر دیوبندی آپس میں پھر یہ حیاتی اور یہ مماتی ہے جو اس کے پیچھے نماز پڑھے اس, کی اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے جو اس کے پیچھے پڑھے اس کا بھی ٹوٹ جاتا ہے اور بریلویوں کے نیچے کئی اور سب ہیڈنگ لگے ہوئے جس کے ساتھ وہ امت اسلامیہ کو تار تار کرتے چلے جاتے ہیں کچھ لوگ بےچارے تھوڑے رہ گئے وہ کہنے لگے تم جو چاہو بنتے رہو ہم تو آج بھی اپنے نبی محمد کو ہی امام مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ہم بیچ میں کسی کو نہیں لاتے آج بھی ہمارا امام وہی وہ ہے ہم ہیں اہل سنہ وال جماعت سنت مستفا پر چلنے والے اور سنت پر عمل کرنے کا طریقہ وہ جو صحابہ کرام نے کر کے دیکھا جماعت سے مراد صحابہ کرام کی جماعت تو لوگ کہتے ہیں کہ ہندوستان کی پیداوار ہے کوئی کہتا ہے انگریز کی پیداوار ہے کوئی یہ سب جہالت کی باتیں کوئی کہتا ہے محمد بن عبد کے بعد شروع ہوئے ہیں جہالت کی باتیں میں کہتا ہوں ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ مالک شافئی احمد بن حنبل دوسرے تیسرے اللہ صاحب پر رحمد فرمائے یہ لوگ اگر اپنے اور اپنے نبی کے بیچ میں امام کھڑا کیے بغیر جنت میں جا سکتے ہیں تو ہم بھی جا سکتے ہیں اپنے بیچ میں کوئی نہیں کھڑا کیا جس طریقے اور منحج وہ تھے آج ہم بھی اسی پر اللہ کے سبر سے ہم آلان کہتے ہیں ہم ہزاروں گناہوں کے مرتکب ہیں بڑے گنا گار ہیں لیکن جو بات کرتے ہیں اسلام کے مطابق ہم اس کی دلیل کتاب سنت سے دینے کے پابند جس کو ہم دین سمجھتے ہیں اس کی دلیل دینے کے ہم پابند ہیں اور اگر ساری امر اس بات پر آ جائے کہ مولوی صاحب سے پوچھے یہ جو دین بیان کر رہے ہیں اس کی دلیل کہاں ہے تو فرقہ واریت ختم ہو سکتی ہمارے ہاں دلیل ریفرنس پوچھنا گنا سمجھا جاتا گستاخی سمجھا جاتا بھائی یا تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے ہم آپ سے دلیل نہیں پوچھتے جب آپ کے اور ان کے بیچ میں بڑے فاصلے ہیں تو پھر ہمیں بتاؤ آپ تمہیں یہ دین کہاں سے ملا اس کا کوئی ریفرنس دو خالی ریفرنس پوچھ لینے سے ہی دودھ دودھ ہو جاتا ہے پانی پانی تو ہمیں اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ جتنی چاہو نیکیاں کر لو اگر خط سیدھا نہیں تو کسی کام کی نہیں خط سیدھا ہوگا تو گناگار بھی ہوں گے کمزور بھی ہوں گے ان شاء اللہ سزا پا کر یا اللہ کے فضل سے بغیر سزا کے جنت ضرور ملے گی اللہ کے فضل سے اس میں بہت باریکیاں ہیں انشاءاللہ میں عرض کروں گا کہ کن کن مسائل میں کہاں کہاں اختلاف ہے اور اس کے کیا کیا دلائل ہیں اور سچ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے فضل کیا تو میں عرض کروں گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے ہم اللہ تعالیٰ